آیت سدا چھوڑ دیتا ہے یا اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک کاموں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا اس طرح کر نہیں سکوں گا تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو تو مکرو لکھا علما نے اور پھر اس کی عادت بنا لینا اس طریقے سے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے آیت سدا کری بھائی اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے تو ختم قرآن بھی نہیں ہوگا ختم قرآن بھی اس سے نہیں ہوگا بات ہے کہ آیت سدا اس کا حصہ ہے اور ایسا کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے تو اصل میں یہ ہوتی ہے سستی کائری حالانکہ سجدہ تلاوت بالکل سہل ہے کیا اس کے اندر مشکل کام ہے اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک ہزار قرآن پاک بھی ختم کیے ہیں مشکل تو مشکل ہی کرتے ہیں ہمارے دور کے اندر لیکن اگر کسی نے ایک ہزار قرآن پاک بھی ختم کیے تو کتنے سجدے ہوں گے اس کے اوپر چودہ ہزار سجدے ہوں گے اور سو سجدے کرنے میں مشکل سے آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا اگر آپ صحیح طریقے سے بھی کریں گے تو آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ کے اندر سو سدے آسانی سے ہو جائیں گے تو اگر بندے کے اوپر مثال کے طور پر اتنے سدے تلاوت ہو بھی چکے ہیں تو روزانہ کا اگر اتنا وقت بھی وہ نکالے گا ویسے اتنا ہوتا نہیں ہے اگر اتنا وقت وہ نکالے گا بھی تو کچھ ہی عرصے میں اس کے سارے کے سارے سدے ادا ہو جائیں گے تو یہ سستی کرتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں اپنے اوپر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ آدھے منٹ کا کام ہوتا ہے اللہ ہو اکبر کہنا نیت کر کے سد میں جانا ہے اور تین دفعہ سبحان اور بل پڑھنا ہے آپ کھڑے ہو گئے سد ہو گیا کتنی دیر لگیا آدھا منٹ لگتا ہے اس کے اندر اس لیے اس کو ادا کرنے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے ہیں کسی کے پر تو اس کو جلد سے جلد سے ادا کر لینا چاہیے ادا کرنا واجب ہی تاخیر کرنا مکرو ہے تنظیم ہے جب بلا ازرو